پاب سڑا دو سر محمد سیدھا تب امار والا آل با گاؤں پان بجن بسم اللہ گوا گاؤں سب مات سب ماں پا کا رہنا ولا دين يقروهم الى عذل مصمما اذا جاء عذبهم فين الله كان بعد ذلك بسطيرا محمد صلى الله عليه وسلم مولانا الله وصدق رسوله سوادیا <تصفح> سنی مسلمان پراؤ السلام علیکم امگو سنا دلود ختم لبیاء لہو تحییت و سنات و بار آجزانا فریاد ہے حتی آلہ جلشان و رو بندہ ناچیز دے دین دماغ زبان نگاہن و خطاعت و معقول فرماوے نفس اور شیطان دے فتنے اتوں دائمی پناہ کا فرماوے حضیان اگرامی اج دی محفل سلا دستار فضیلت فلیلت منقد ہوئی ہے جنہ دوست نے بچیا نے دستار فضیلت حاصل کی ہے اللہ حضلہ شام ہو تمام سید عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم دے دین دا درد عطا فرما اور سونے مدینے دے تاجدار صلی اللہ علیہ وسلم کا سنکار حضور سرکار دی شریعت بنا دے عزیزان کیونکہ قرآن مزید فرقان حمید میسج اس حوالے میں جناب سے سامنے جس مرو وہ ہے قرآن کی روشنی میں فتر वार ला, वार ला, वार ला। قرآن وزیر فرقان انسان اصلاح واسطے تشریف ہے اور قرآن دی ضرورت انسان اس طرح ہی ہے جس طرح کے آب و تو خورد و نوش کی ضرورت ہے محض عقائد کی کتاب نہ سمجھنا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 دے محتاج جس طرح جاندار پانی دا محتاج انسان دی دنیا قرآن دی محتاج انسان دی قبر قرآن دی محتاج انسان دا حشر بھی خا ل دے کلام دا محتاج ہے جا حقیقت ہونی ہے باقی حقیقت نہیں ہو سکتی خیر خائیاں دے دعوے سارے نے دشمن بھی دوستی روپ کے تد نقصان پہنچا ہے سب تو پہلے دشمن نے شیتان نے کسم چی بابے آدم سلام و خاص منی لکما منن سہیم این لکما لمنا سہیم کہ شیطان کہن لگا بابے آدم اور اما ہبا نو قسم دے کے آئی خدا دیم بیتے تو آئی تو دی میں خیر خان پکا کنے قسم دیر خای کا نتیجہ اے نکلیا کہ بابا جی نو سو سال زمین رونا پیا دو سو سال نے رونے تو بعد ہلکے کائنات مہربانی فرمائی تو بابے آدم علیہ السلام نو پھر جنت عطا ہوئی اتوں جان چھٹی سلام خیریا جناب لالچ دیا اعتماد نے کی نقصان پہنچایا اصل او بابے آدم علیہ السلام تے اللہ دے پیغمبر سن رب سونے نے انہوں دے ری سانوں مسئلہ سمجھایا ہے محل اوتھی حکمت لاہیا دے مطابق ہویا ہے بابے آدم علیہ السلام ہاشا و نفس دی خواہش والی کوئی شہر نہیں سن اللہ کے ولییا کا نفس مریا ہوتا ہے نبیا کے نفس کے مطمئنہ نفس لیکن رب سونے نے واقعہ بنایا بنا کے سارے سامنے رکھیا کہ نگاہ اپنے پیو رکھیا جے اپنے پیو سے نگاہ رکھیا جے نگاہ نہ ہٹایا جے تے سمجھ لیا جے جنڈے پیو نا وہ تھی دے جائے گا, دے دی ہے دے جائے گا دے خیال کر دشمن دوستی کے روپے رہے میں اب ہی پڑھ رہا سر برطانیہ نے آخیا ٹونی بلڈ نے ٹونی بلیڈ نے اس آخر مغربی ممالک تمام اس بات کی اجازت دیں کہ اگر کسی ملک میں انسانوں پر ظلم ہو تو ہم ان کی امداد کے لیے فوراً حملہ کر دیں بھٹ سلکے جاوا بگی آر تو بکریاں کدا نہیں سڑکیں جا تری پیٹا وانے بھی تیری اور نیت دے بگی कुर्द का तू अद अदब झत्ता तो यूसुफ खा गया सारा पर उना पता है अगू भी तो दो लत्तर बंदे हैदब रह गई इन्हें अपने प्यों को इजकत नहीं फैलनी इन्होंक ही भुल गया तू सा बाबेदार छकानदार खेल गया سڈے گا کہ نہیں تو ہوں دشمن سہ دوستی دور میں چوندے ہیں مگر یہ گل اٹل نے سا دوست ہے کہ سڈا رب العالمین ہے اور ساڈا محبوب خدا ہے آخر سباہ ملنا ہوں گا سمجھنا پرانے مجید انتہائی کام میں فکر پہنچانے والی کتاب ہے کلام الہی -e فقط عمل کی دعوت نہیں دیتی کلام الہی کا یہ اعجاز ہے کہ علامہ اقبال جیسے مفکر بھی خال کے کائنات کی کتاب نے تیار کی ہے جب فضل ربی ہوا ہے مات کو سا سمجھو انہوں کسے اور پاس سے فکر مل جائے اللہ اللہ مرد نے اللہ کی کتاب چیر کچھ نہیں دین دی جنہ چیر اللہ دے مردہ سنگت نہ مل جاوے رب سونے اللہ اپنے بندے بہتے نے نبی نبی سوا لکھ نے کتاباں چار نے نبی یہ مطلب نبی کتاب تو بغیر آئے نے لیکن کتاب نبیا تو بغیر تو جے کتاب نبیا تو بغیر نہیں آئی تو سمجھ لے کتاب نبیا دے وارسا تو بغیر سمجھ آ سکتی نہیں نبیا دے وارس جہے نے جہاں کا رابطہ خالق کے تعینات ہوتا ہے نا جہاں کا دل اللہ کا عرش ہوں خالق کے دے دو مرد جل خال جانو سزا کے پتا اٹھاندے جہاں اور دی کتاب لوگا ہر اور کے کائنات نے اس کلام مجید فرقانے حمید نو اتار کے انساناں کامل رستہ اور ضابطہ حیات عطا فرمایا اس نے اپنی دوستی دا حق کا حق ادا فرمایا رستے سارے اس کتاب ن اس نے کھول دیتے ہیں پرانے حکیم نو جب اڑھ رہے ہیں کہ قرآن مجید دے کچھ مضامین ایسے نے جڑے مرکزی نے قرآن جنہوں بار بار بیان کرتا توجہ ہے مثلا اللہ دی توحید رب دے ایک ہون دا بیان قرآن بار بار کرد قرآن تو تھان تھان اپنے نبیا تو پاکر کرنا دوسرا مضمون ہے مرکزی جار بار بیان قرآن نے کرنے تیسرا آخر تیسرا تو تیجے نمبر تے اللہ سونے فکر بھی اینا ذکر اللہ سونے نے کسے شاہ نہیں فرمایا کہ کئی کئی سورت ہے ہی اسی واسطے نے اسے ذکر نالی پر تو سا الحمد شروع کرو گے نا الحمد تو آخرت کا ذکر شروع ہو جانا ہے الحمد للہ الرحیم مالک یوم الدین آه. پہلو اپنی توحید اپنی ربوبیت رحمانیت کا ذکر فرمایا فرما کیا گیا مال کے یوم جزا کے دن کا مالک ہوں کیلے دن دا جزا دے دن دا مالک جزا کا بھی جو کرنا اس کی جگہ لین ادا اللہ سونا فرماند ہے میں اس جزا کے دن کا مالک ہوں ہے تے ہر وقت دا مالک مگر ات ملکیت کسے کسے نو کسی ہوئی تھی، عطا ہی تھی، پر اتھے ہر نے اپنے قبضے فرمائے گا آپ جس نو چاہے گا جو کچھ عطا فرما جائے گا ظاہری بادشاہیاں سلطنت ہوں تو ہیں نا اس لیے ظاہری بادشاہی بھی کسے دی بھی نہیں معلوم ہو معلوم شریف تو شروع کرو تے سال جزا دن دا ذکر ملتا ہے جب بکرا سورت شروع کرو گے تو باب اللہ ہم کے کے نو ایمان والوں کی نشانی ہے وہ آخرت پر یقین رکھتے ہیں تو پھر بار بار تذکرہ اور ہوں دسو اللہ تعالی جیسی حکیم ذات وہ بےفائدہ بول رہا ہے تو جس ذات نے بار بار ذکر اکشا کیتا ہے اور اس اسے اندر کتنیا حکمت تو سمجھو کہ جے ایسے اطلاع کیے کہ انسانوں کی اصلاح انسانیت کی اصلاح بغیر فکر آخرت تو ہو سکتی نہیں کی جنہ چیر اسائیں مننا نہیں اگے ایک جہان ہے جس جہان حساب <تصفح> کو سا کر کے نہیں کرم کے اندر ضرور سڈے خرابیاں پیدا ہوتی کا شکار ہوا گے اعتماد کرا دکھا دو چاہے وہ کتنے بھی بہت اگر وہ آ وقت نمک تو سیدنا فاروق کیا فکر آخرت کی وجہ نہ ہو اپنی حکومت نولا تعینات مطابق کرے گا جب اس پتا ہے غلط فیصلہ کیتا تو حساب دینا اسی واسطے گھر سمجھ آ جائے جی آلو نے अपना खिताबो बयान सीधा रखेगा तीर मासा डंडी कोशिश नहीं करेगा कि जे को गलती की थी, तो में हिसाब देना जे कोई दुकानदार सौदा सोने की टोल देगा दे मत नीच कर बैठा वाडा घाटा हो गया तो हिसाब देना है ہو کے گاہن ہوئے گا اس کو ہدایت کدی نہیں دے سکتا خدا کی قسم کر کے آنا جی دکاندار ہے ملاوٹ تو اپنا سودا پاک نہیں کرے گا ملاوٹ یقین چکی اتو حساب لینا نہ ذات تو ضرور ہے جنہیں سارے کو حساب پائی پائی کا لے اللہ کے کارج بیٹھے یا میرے ناعا نہ نا نا مارے یہ جا جی رہے صرف ادا ہی نعرہ مارے بالکل ایک داخ کسی نام کا نعر میرا نہ مارو نہارو نا نعر مارو مارولہ اپنایا مارو اللہ کا اپنا ذکر, ذکر ہوتا ہے گراخا سبھا لگا ہوں گا سمجھ لے جی خال کے تعینات میں قرآن مجید فرقان حمید بار بار دولت جنت کا رکھتا رکھتا ہے نال رحمت بیان کرداب کرا جائے وہ دکھا نہ کھا پائے جی رحمت پڑے تو رحمت پڑھ کے مغرور نہ ہو جائے مغلور اپنا عذاب بیان کر کے رحمت رکھی سو درے رحمت نگام ویخ کے مایوس ہی نہ ہو جی ہوں نہ سمجھ بیٹھی کہ تو بہت ہی کی تھی قبول نہیں نہ تنا د چیزاں پڑھ کے تعینات نے حکمت بیان فرمائی ہے کئی لوگ سوال کرتے نہ کر بھی سکتے نے یار جی قیامت ہوں اللہ سونا ایجن طاقت آ جو سارے نہیں فر تو آگا کوئی ایسا جہان نہیں جی گا اللہ سونے نے اس گل کی تربیت کردیا جب دیتا ہے پرانے مجید کیونکہ اسلام گل پہن کا مطلب نہیں ہاں کل جماعت نے جما رہا جباب دانو میا اسلام مذہب ہے جاب آڑے گا ہوں ویکو سوال دا جواب رب کی اللہ سونا فرماؤں اللہ مَا تَرَكَ گیا مندا بٹوں والا کیوں اخرم علا اجل موسم علا جا اجلم صحیح اللہ کا ند اللہ سونا فرما اگر اللہ لوگوں کے کرتوتوں کی وجہ نال کالا زہر با اللہ ایک جانور میں چکتا چوردا پھر دا مگر رب بھی اللہ فرما میرا طریقہ کی ہے میری آدت کی ہے اللہ فرما ہوں مگر میرا کام کیا جب آ جائے گا تھوڑا فرما ہے میں اپنے پھلوں میں رکھنا وا کیونکہ میں غیر مقرر جو کیتا ہے میں فرماؤں اپنے بندے وا. کے املوں والا پتا نہیں لینا بندی مار آیا سی? توڑ کے آیا کٹا غلم کر کے آیا بغیر کر کے آیا سو فرمانی کر کے آیا سی کہا فرما, فرما برداری کر کے آیا سرماؤں گا میں سارا کے عمل نکنا وا پیا جب میرے کو سارا امر نامے وکرے وکرے کر کے اللہ فرما میں شریق مولہ نے جدو تین رکھا ہی والا اللہ دیا بندیا توجو فرما من ہوئے گا جا اس دن منہ ہوا ہمیشہ اس جہان د کہ اس جہان کی تیاری کرتا رہے گا اللہ وہدر شریک مولا نے بڑا دن مقرر کروایا ہزی اس دن دی فکر جنہوں ہے گئی وہی دنیا کے اندر آلہ انسان بن گئے آلہ انس بنتا ہے آلہ انسان ادو ہی بنتا ہی جب انسان ہاں جی اپنے عمل اپنے کردار اپنے کردار نرست کرتا ہو یاد رکھنا کبھی کردار عمل صحیح ہو سکتا نہیں جنہ جی چر آخر دی فکر نہ پی ہوے۔ اگر دیا بندیا تبان ود آخر نگریے قرآن نے بیان فرمائے نے ہجی یہود کہیں لگیا پس گندر سانو جہنم کی ساڑھنا ہے پہلی گل پھر وہ سنبیاں پاکوں کی اولاد آ سانو جہنم جانا ہی نہیں پینا سیا اپنے پاکان لگے جان گے ہاں نال چپ کر کے جان گے ہاں جناب اللہ سونے کی آخنا وجہ اور محبوب لوگ جب جا گے تو سانو اللہ نہیں پھڑے گا اسان جانے بخشے جہاں گے جی جہانا میں جانے پینے سانے دن جا گے الا مما جا گے چند تہار ہی جا گے بس ایویں پھیری لائے وسو کی پوجا سی آپ تو اے دن ہی جانم جانا اس بعد ساتھ لگ جی پہلو کیا آن جانے ہی نہیں جی جا گے تو کنے دن ایویں معمولی دو چار دہار کرنے پیمنٹ جنت پکی ہے نہ ہاتھ میرے نہ بولیا تو ربتے بنتے جی؟ سو ہی کو لگا ایسا ہے پکی گلتی جدو یہ نظریہ یہودیاں پیدا ہوا خدا دی قسم کر کے آنا دنیا کہنا دن یہودی جرم کا نشان بن گئے جرمن درد شاہ ہٹلر عیسائی سی اس نے آخیا یہودی بدی کا نشان ہے یہودی فروغ کا استاد ہے یہودی سرا کا شیطان ہے یہود جیسی قوم نے ایسے ایسے جرم کیتے کہ ستر ستر نبیا دہل کرتاب کی فکر لاچی سمجھ آ رہی نہیں رات میں نہ دنیا ہے تعینات میں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 اللہ والے اسا پاک لوگ ہیں اساں اللہ دے آشق ہیں اساں معشوق ہیں سان کی ہوگا لگاوے جنت سا پکی تو ٹھی حلہ سونے نے ویخ لوگوں نبییاں دا دشمن بن گیا نبییاں کے دشمن نبیاں سر سر اللہ تو جو فرما عیسائی کے اندر یہ نظریہ پیدا ہوا آخر واہ جی واہ عیسا لی سلام جہاں لگتا ہے وہ تو ساروں بخشواس تر گیا ہے ہاں جی وہ عیدا سلام پائے نہ ہوا ہاں ہر جرم کا نشان بن گئے سکی ماں سنا کے جرم جنگلے گلا بنڈیا توجہ فرمان اگر واری آئی سینے ٹوٹن والے بولیاں آخا واہ جی جا حسین سجدہ کر گیا وہ تو ہے سجدے کیڑی سامنے اللہ سونے پر سجدہ کر گیا شہید ہو گیا جنت پکی کرا گیا ہوئے سب کتاب تو اپنی آ جناب آ سا میتا نتیجہ وہ نکلیا کہ جناب جی اج چکی پرمٹنا مٹہ مل رہے یہ سب تک گئی فساد انسانیت پرجے تو ہٹ کے ڈنگر تو پیڑے ہی بنتے جان گے آ میں انہیں لوگوں کی مثال دینا ہاں جنا فکر آخرت کی رکھی میرے مدی تاجدار دے یار میں دنیا کا نات بندر بے مثال انسان ادائی بنے لے جنو فکر آخرت پی گئی اور سونے دے کنارے مر گیا کیا مت والے دن حساب خطاب نو دینا پی قربان سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ اگر آپ نے اپنا کیتا سرسان تے خدا کی سرکار نے جوڑے سدکا بھی فکر آخر حاصل ہے پتا سیخا لے کے کا نات نے رکھا ہو سب سونے دیہات رکھا ہے جس دیہات کے اندر اللہ سونے نے دانی کا پانی کر دینا رات نہیں لگتا اندر ملاوٹ ہو جاوے تو فرق نہیں ہوتا دن لو ہر شا و ہو جاندی ہے خال کے کیناات نے کیا متوانوں پن فرمایا اس دن دے اندر اللہ سونے نے ہر دا نہ کھیڑا کر د نکڑا کر دینا یاد رکھنا خدا آخرت <تصفح> کی فکر نہیں پہ یاد رکھنا میری گل میں بڑے گلیا کا مطالعہ کیا نقش بندیاں مطالع کی کا مطالعہ کیا ویسیا وہ بھی قبر حشر واسطے نظر پہ میں شادی فرما نے میں کابر جلدی سرکار کا خلاف فر کے مولا جی کیا مت دن میں مجھے پوچھنا کر کے تیری مخلوق شرمندہ میں چشتیاں خدا کی قسم کر کے انا کر دے کے ہر ولی وہی بنا جب اپنے کبر اشر دا خوف تو فکر رکھ دے سوتا لا ریل اللہ تالانو فرما نے ہسن دے کے کھول لوگ کسی دلاسا سو آیا امر بندے سوڑی سال تین پلٹ نہ تو لے کم منسی رتی کتنا ماسا بندہ کر انسان ادو انسان بنتا حساب کتاب کو سمجھی انسان نہ سمجھی انسان ادو ہی بنتا جب انسان والے کم کرتا ہوسان والے کم ادو ہی دل ہوں لے جدوں حساب کتاب کا ڈر آئے یاد رکھنا خدا بھی قسم کر کے مدیجار میرے دے تاجدار حلول سرکار دے یار حضرت نے ویکھیا دسان سالوں تو بعد ویسے کن سال ویخیا تیوں عمر بن خطاب نو تو جو نوے خواب پتر نے دساں سال تے ہوئی نے پوچھا جی خیر فرمایا پترا ہنے حساب دیکھنا دس سال ہو گئے ہلو شروع میں امت دا فارغ ہو جو رب سفور نہ ہونا عمر الاج ہو جانا ہے اللہ سچوں دی گل سن کر سچے پران کی گل سو اللہ وقت وجو فرما خدا دی قسم کر کے آنا ہی ہزور سکارے یار انسانی اپنے رکھتا ہے جی کام کیا کرتا ہے سدھا رکھتا جی جگ ہے سدھا رکھتا ہے جی دکاندار ہے تب بھی اپنے آپ کو سدار رکھ دے جی تاجر ہے تو اپنے آپ کو سدا رکھ دے جی استاد لے اپنے آپ سیلا رکھ دے تے اپنے بندہ, ہی رستے تے چل سکتا نہیں بندہ بندہ بن بند سکتا نہیں تھی کھا لا کے مسالات نے آخرت کا ڈر دے قرآن سچا تو کوئی نہ ادھر بند جب ادھر نکل جائے سمجھ لے کسے کو خیر دی امید نہ رکھی جو بھی مسلے سے بیٹھے بھائی دربار سے پہ پھر بھائی بڑے تخت سے بچے جنوب ویچے نا اسدر وہ ہوش نہیں وہ فکر نہیں ہر ویت بوجھ آخر نہیں بلکہ بےمان ہو رہا ہے چورا کرشت رکھنا ہوا ہے یہ ضرور چھڑا پھیرنا ہوگا یہ لوگوں کے سامنے پہ لکھ چماری ہوئے گا یہ کبھی انسانوں بار کم نہیں کر سکتا انسان والے وہ کرے گا جنہیں فکر پہلو آہ! کہ ترقی ہوئی سمجھیے میری آخرت سو جاؤ میری آخرت بندہ سیگا رکیا ہوتا لانو سرکار بینٹ مال ایک روپیہ چکیا سموج پا کے نس سارم سرکار نہیں پائی بادشاہ <سؤال> <دننا> نس <سؤال> اگے پیچھوں <سؤال> فارو قیالم پیچھوں پیچھوں نسبے جا رہے سا <سؤال> چڑھ گیا لبدہ لبدیا لب اپنی بہتی نا فر منہ ہاتھ مار کے اگر مار کے روپیہ کھیا مالک واپس آن رکھا خلان چیز سونے ایک روپیہ سی جی مشروم بچی لا گئی پہ اکڑ دیکھیے آ فرما میں اپ آپ سے اپنی اولاد نو قیامت والے حساب سے نہیں پا چاہتا عمر کی اولاد قیامت نو ہزا حساب تلا بتا مینو دوبارہ نہیں میں خدا کی والا پیچھے یہ ہاتما روم سرکار انسان امتوں سے مہربانی تو کیتے ہیں وہاں نکر آخر دل سی حساب کتاب کا دل سی جو ہے نا خدا دیجو جی گیا کربوج بگیار بہ گیا بکریاں آخر گیون صحیح ہم آپ کو ترقی دینا چاہتے ہیں ہم آپ کو خوشحال کرنا چاہتے ہیں پوچھنا بڑی پڑھیے بڑی پریشانی کوئی آخے گا میرا پتل و آ گیا کوئی آخے کا این سال اندر ہوئی آخے کا نہ جائیں گی میرے مال لٹیا گیا ہے جی ہوں اگلے تو سامدو ترقی کرنی ہے میں میں دعوت دیتا ہوں میں بھی دعوت دیتا ہوں ہم کیوں کیونکہ لندن واشنگٹن بنائیں گے لندن بنائیں گے پاکستان کو اس کے بغیر ترقی نہیں ہو سکتی لہذا میں بھی مطالبہ کرتا ہوں آج کے بعد بیچارے مظلوم مجبور مقرول ڈاک کچھ نہ کہا جائے کل دار اگر زخمی کیا تو جرمانہ ہونا چاہیے آخر بیچارے ادی رات رو اٹھ <تصفيق> نیدر برباد کرتے ہو سکتا ہے ایمان سو ڈاکو دسلا یہ ہوں ڈنگر کہ بندیاں سچی بولی تمام <تص> دسو ڈر تنگر والوں ترقی کی میں سمجھنا ڈنگر جی ڈگر والے اس طرح فیصلے کرتے ہیں تیری ماترا جی کئی بھی انہوں نے ترقی دینی ہے کیا ترقی ہے کہ ہی نہ فیصلہ کیا سابت کیا اثر نبی آ سیمبیا بھی دشمنی ایسے ہو گئے انسانی کا پتہ نہیں لیا حالات اتو تک پہنچ گئے کہ قانون بنا کے بیٹھے ہوئے نہیں مگر سڑکے جا مدینے کے تاج دور تو اگل دن اخبار پڑے ایک بندہ گڈی نگے ہوگئے دے لندن دے پارلیمینٹ ہاؤس کے سامنے کلو رے بالکل نگے ہمیں دو کیا دو اخبار والے پٹی نے دیکھنے پیچھے لکھیا سی ہمیں آزادی کو مان دس کتے کپڑے پہ سورتوں فکر لائی جی کلر کتاب عذاب دا یقین ہوں تو کدی مدینے کے تاجدار دی مخالفت نہ کر اپنی کتابوں نے مدینے مدینے کے تاجدار یار یار ہبھی بات دون سارا یہ جان دے جی میں اپنے پتروں جان دے اپنے پتروں دے جیسے انہوں نے پتا میں سونے پتا رہے اے تمہوں نبی فجل نہ جان تینا کتاب سے جان چھڑائی فکر لائی سید سی بلندے آشمن بڑھ کے مقابلے بچا گئے خبر قسم کر کے آنا ہر جنا جناب والا جرم انہیں اپنے اندر کر لیا جانا آفر قبر نہ پایا وے جو اپنے لب سونے کی تنا روف کے لکھ لے کے کیا مت آئیے مدینے دو تاجدار دے سچے غلام بن گئے پہلو دہا یا مولا یا مولا قرشیاں اپنے دین دی فکر پا لے بلا اندرے حضرت بلال پتا نہیں دے دے. تو پہلے پا دے کر اپنے دین دا درد پا دے کر اپنے دین دا غلام بنا دے یہ دعا منگری حضرت بلال نے ایمان نار دس بلال ہمشید اندر اے کے سفت والیاں کیوں پیدا ہوئی ہتا کے سن دنیا مقابلے آ دے, دے دونوں سوکنا نے ایک مشرق کے ایک مغرب کے دو سوکڑا نے جتنی انسان سرح فرمائی ادتا یہ ایسی کہ سونے نے کبر حسر کی فکر پائی دنیا بھی کٹ د لوکی رات جی برخ گزر گئی ٹھنڈ سے پتھر بن کے گزریے آخر الحمدللہ للہ ساری تے سونی ہوجو ہے خدا دی قسم کر کے آنا دروج اث دنیا دی ماسا کمی ویسی وہ پی رونے جی سارا ٹبر دے دے ہی مر گیا بندے مر گئے کیوں انہوں پتا سی دنیا ابنا ہے آخرت آئے دنیا تے کھیل تماشا دھوکھے کا سامان چند منتا हम तेरे सामने नहीं महान नाश इराक के अंदर कि सोनिया ब्रेडा सन वर्ल्ड ट्रेड सेंटर खड़ा जो वजी है फिर कितने बनिया पाया हाल तक बदबूदार लाशा विचो निकल रही है। वे इतना कुछ वेखन के बावजूद फिर दिल पत्थर اثر پیا ہوتا یار یہ کدھر پہ جنتا کیا اس پاسے جانا کہ نہیں جانا جی جانا تو اے زندگی چند دن او ہمیشہ جنہوں نے قدر سے جہان کا پتا سی سجحان کا حضرت یا فرما میں مینو ایک پاسے سارے جانے پاس ایک کلہ صرف میرے سو بہن واسطے جنت چ لب جاوے تو فرمایا میں ساری دنیا سونے دن کر مار دیا گا اور کتان کا کلہ لے لو گا क्योंकि सोने भी सारी दुनिया होवेगी ते खोस जानी होनी हमेशा ते खैर तुशा तो तरक्की बैठे तरक्की आमीद लाई आए मेरे सामने किताब सकूल इलम तालीम बारवी दमाग के लिए पंजाब टैक्सट बुक बोर्ड की छपी होगी इसमें सफा नंबर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 ہی مکائی بٹے میں چپ کرنا تر تھان تھا چکی رکھنا کوئی تھان تھا تھا تھا کرو ایماندار دسو ای سوچی یا اللہ زبانے تے تے مسیت محلے قرآن دے ہاتھے نا دے گلیاں نا براد دیر قرآن آخرت قبر حشر. حیاء دی گل سن کے نک نا چکر کی میں سوچ, دا سوچ, دا سوچ دا ایک دن بیٹھا تے ایک کتاب سامنے آ میرے کوڑ ایک درویش لے آ سکے استاد جی نے پڑھو خا پڑیا مخالا ہوا خرابی تے جنت دودھ گنجائش ہی کوئی <تصفح> وہ فر پتا لگا اے تے قوم کر گئی ہے ترقی جنت والے بیٹھے نے نہ جنت نہ دودخ اکثر منگے ہی نہیں گلوئی لائی خر جی کوئی منگے نے تو یہ چند دن جا گے کوئی آنا میں سبزا صاحب ہاں لاہ بھائی ماہ سجا دے مشین رب کرب نہیں پتا میں صاحبزادہ بچے گورنر صاحب گیا میاں شیر ربانی بندہ بناو صاحبزہ نہ بناو خدا دی قسم کر کے آنا صاحبگی کا نبری یہ سارا رنگ پیدا ہوگا انہیں سمجھا ہم نبیوں کی علام ہے ہمیں کیا ہوگا ہم پاکوں کی اولاد ہیں جنت ہماری پکی جا مرضی کرتوت کر بیٹھے جے کسے شان پائی جنت کا وارس بنیا امام حسین وانگو صاحبزہ بن کے نہیں وقا دا سکیا مولا سویا میں بہتر شہید کرا میں زیادہ بن کے نہیں بہنا میرے فکر نہ ہو اپنی اولاد دی نہیں سونے تیرے کا قبر حشر دی فکر پی قدم کر گیا توجہ فرما حضرت مولا علی جای رات نٹھتا س اپنی فر کے میرا بخش دے ہاتھ مارنا اکھنا دنیا کسی ہولاک دے ہوں تو علی نوکھا نہیں مل سکی پڑا ہو جا امام آسمائی قربان جاوا تبج آپ ایک شخص نو ویکمائی سرکار نے کہ وہ کبے یا مولا زمین درختوں کے پتے تھوڑے تھوڑے لے میرے گناہ چوکھے لے بنا کر کے ڈگ پہ امام سمائی فرما دے لو میں جا کے میں کیا ویکا دے سی ادی رات ساری دنیا بارکھا جناب سر چکی بوہد رکھے سلوفا ہٹائیں چہرے تو کپڑا ہٹایا ویخیا کر کربلا حسین دا پتر قیامت والے حساب دینا بڑا زیادہ سچا ہے سبزادی کی خیال نہیں رکھتا خیال رکھنا سی جی میرا پیو جی میرے باپ والے مدینے دے قربان کر گیا ہر شاید جنت بارے سن بیٹھے حالانکہ ایمان نال سا شباب جنا جنتی دے سردار تسین نے فریاد پا بخشش کھڑا منگا خدا دے بندے وہی لگ رہی آ سان برباد کر گیا اگلے دن مینو کسی نے چی ز مظفر دے اندر امام درطان کا شکیل میں امام کی پہلی شرط یہ ہے پینتی شرط میں دوسری شرط یہ ہے داری مچھ منا شاپ تیزی شرط گلے چائی ہوئے پانچ ٹائم شراب پی کے کلب چ ڈانس کر کے مسالے دکھلوے میں کیوں امام درطان قبول نے تو تو تو تو تو تو تو تو. تو کمال یار گلتی والی <laughs> پینٹ شرف پائی ہوائی لائی ہوڑی مچھ منا ہوگا ہو دے ہمام دہ کے آیا ہو شراب پن ٹائم دے کلاب چو پی کے آیا وہ ہر مسلے پہ کلو ٹھیک ہے نا ایسا امام میں سنا شرا میں کیا سرکار ایسا آپ کا پیر بھی ہو سکتا ہے ایسا آپ کا حاکم بھی ہو سکتا ہے ایسا مسلح رسول کا کی وائرس کیوں نہیں ہو سکتا اگر ایسا امام نہیں ہو سکتا تو ایسا پیر بھی ایسا حاکم بھی کیوں مسلح پر تو نبینہ بیٹھ سکتا ہے مگر تخت رسول اور حکومت پر نبینہ نہیں بیٹھ سکتا مسلوں کے لولہ لگنا امام کا سکتا مگر بکش اخراط کے لولہ لگا نہیں ہو سکتا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 تخت رسول کا وارس سدھی کیا فرمائی فکر حساب و کتاب کی فکر گئی آ گئی اصل پاک دی اولادیں جنت پکی ہے ہوئی خیال آیا جہر حشر بیٹھے نے وہ ان دی جنت منی من بیٹھے نہیں یہ ادو نسارا والا نلیاں رکھی بھٹے نے سمجھتے نے مراں گے تو بخشے جان گے ہر چرم سی بریلوی سنی قوم در پہ آئی تجارت کوئی قید نبی قرآن شریعت والی رکھی نہیں یہ کوئی فیکٹری کا مالک اس قیدہ دین دیاں باہر فیکٹری تو آداب جی فیکٹری قرآن فیکٹریوں باہر ہوئے مسیحان رکھ لیکری ہٹا کہ جے مزدور کوئی نمال نہیں انہاں نو فیکٹری دا مالک آدھے جے نمال پڑنی سی فیکٹری لین کیا اللہ اللہ دی تھا نہیں سال تو بعد ایک حج تزدور چیج رہے آنے دتی رو گئی مزدور چیز بیٹھے میں سارا سال غریبا لے جنت منگی پی سکھا میں بےچارے ہاں اوہی سال پورا لٹ کے کر بار بار پیا ایک مزدور نالی ہزار عمرہ کرا کے جنت گڑی لینا پیا جنت نہیں رب دی جنت ادو ملے گی اپنی تجارت چلاوگا جنگ خرابی اگر ویخو مسلمان وہ فکر ختم ہو رہی گلو لے گی ترقی کر بیچ فساد کا آلم بسا جاؤ تو ہر بندے نال کلاشن ہر کلاشن کو جے پیر ویکو تو سات سات کلاشن کو مول ویکھو تو دو کلاشن کو سیاست دان ویکو تو پانچ کلاشن کو جے کسی دی دکان سے جانے تو باہر جان من خوی یہ ترقی ہو چکی ہے تو بندے بندے کو چھوڑتے نہیں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 اے امریکہ نے بیان دیتا میں پتر ہے استاد جی سگیردان لانپیا برباد آپ کی خرا ہے بیان بھی خود دینا ہے کیا میں رکھو نہیں ہوتا طریقہ نہ اختیار کرو جہر مدینے دے تاج بار دے غلام کر گئے سن وہ کی سی ہر بندے کی روحانی اصلاح کرو ہر بندے دے دل چوفے خدا ہوئے ایماندار دس ہوں شیر ربانی دے سی سی اس تو کسے نو خطرہ ہے میاں صاحب کو ہمیشہ کیوں کسے فقیر کو خطرہ نہیں ہوں کسی بھی عزت دا ڈر نہیں ہوں بلکہ اور تین محافظ ہوئے حضرت شاہ نقش بندہ شاہ نقش بند رضی اللہ لان عنہ سرکار آپ سفر پہ جا رہا ہے اپنے خلیفیا نو فرمایا کہڑا کہڑا ساڈے نال جاوے گا میں جانے کسے آخیا میں فرمایا جا میرے گا جو میں فرما برداری کرنی پینی جو میں آخان کا کرنا پینا خلیفے حل کی جی واقع نا جیز نہ فرما لیا جی حکومت دی معافی نہیں ہونی مہربانی فرمائی آپ نے فرمایا جی میرے نال میں جو آخا گا تینو کرنا پینا ار کر جی حضور نال تر پہ اگے ایک شہر کے اندر پہنچے کسے دے گھر اٹھارے ادھی رات کام سی سرکار نے اس خلیفے نو فرما دے گوانڈی ڈرکرچ سونا پیاری چکا سوچ در تھے ات بھی چوری دے آخ کا بھی پیر پیا وے ہے حوق معافی مشکل ہونی کر سوچ برتا ہوئی سی اور سونا چکے ہزور کی باہر گاہ پیش کیتا شاہ نقش بندی سویر ہوئی پر می او حضور منگایا ہی کیوں سی فرما، ہم سائے بنے سن چور سن اصا ویخ لیا سی اصا خیال رات جی ٹہرے ہیں گل ٹہری سڈے ہوندیا چوری ہو جاوے گے رات نہ فرمایا ہمسائے ہے بڑی صرف ایک رات کا ہم سا ہے جی مالک مکان آیا آخیا پڑھاوا اپنی امانتھال اسان تیرا مال میں رکھوا لے لے سان گوارا نہیں ہویا اسا رات کے ہمسا گھر دی چوری کی چوری ویچ کے برداشت کریے اور خدا دے اپنے لکشمن سرکار نے دس ہوج کے تر جائیے ہم ہمسایا اور یاد ہے ایماندار دس ہوئے ہاتھ کلا کر کے کوئی پینت شرط ترقی تعلیم یافتہ یہو جا لگتا ہے جی اپنی عزت کے بارے اعتماد کر لو کسمیاں میں تر میں یورپی غلاموں اور تٹو سے پوچھتا ہوں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 محمد مرشد شان بیان کر کے اگے چلنا آپ شخص آیا مہربانی فرماؤ آپ نے فرمایا جدو سویرے نماز پڑھاوا گا میرے پیچھے سجے پاسے پار سو نماز پڑھنے آفر جمال اللہ ملتانی دیکھ پیچھے آ کے سلام سجے پاسے آکھے آوے سجے والے بھیا جان لگے نہ میں بیری بیلی بیری یا خدا یا خدا کراگا تو یا خدا بخش یا خدا بخش خدا بخش خیر رحمت اللہ لے سرکار میں مبارک رکھے پانی دی سطح دے یا خدا یا خدا کر دے جا رہے مرید یا خدا بخش یا خدا بخش کردہ ہوں دونوں پیر مرید پانی دے ٹردے جا رہے ہیں رستے میں میو اپنے پیڑا بچا فرما نے چیز کلائی خیر آدھا سونے دل بڑا خیال آیا فرما نے خدا بخش تک اپنے نہیں خدا تک اپنے اس خدا بخش خیر پوری دی گل سنان لگا پلجو ہے کہ سنا لگا خدا من دیا منڈیا پلجو فرما آپ سرکار کا گوانڈی سی آپ کرنا سونے میں حد چلیا میرا بال بچہ کوئی نہیں ہر والے ہے میری بیویاں کلیاں تو اینا اہربانی فرماوی اپنے کسے دل سے مکا شام سویر پانی بھر کے دے دے فرمایا جا پیری گل اصل ذمہ دار ہے جو ہے چلا گیا واپس جب آئے دیکھے خاجا خدا بخش پانی دٹ کے کند ترید دروازے تکھنے پی نے ادرو گھر والی پی فرد دیے میںرش نا میں خدمت گرد کیروش کا کم لایا جیسا کی اے کر دے رہے اپنی گھر والی تو پوچھ ل جب ترش کا جگہ میں شام سویرے تیرے گھر پانی دمت کے مٹکے بھر بھر کے رکھ دا رہا تیرے گھر بھی رات نو دیا سوے ہوں تو چوکی دار روٹی چوکیدار کون چوکیدار तो समझो है चौकीदार आखद चाह पानी जाओ मैं ख्या सर के छौकीदार पहलो मुसाफिर लंघ रहे बैठे घर वाले مسافر مسافر چاہ پانی پلا کے جا ایماندار دنیا کے شسیف پہ کمینے بن گئے جب فکر آ کر دلا ایک شاعر میں کمارت نہیں سانو جنت فری ملتی دی ہے جنت خبر تی جائے جنت ہےڑھن والے خبریں تیری جنت دے تو ہوں جنت دے ہو گی خبریں ادا پتہ ہی نہیں ایسا بندے بننا ہے تھا تھا تھا نظریے رکھی اینا نظریات سے دلیا سے بندے میں انسان وہی بنتا ہے جو ہر مانگو دو فریوکر کر کے ناط خانیاں محفل جہیا ہو رہی انہیں جان نالوں نہ بندہ نارے پاکستان پھر کے آ جائے دو چلے میںکٹ ہوں کبولہ نہ چیشتی اللہ حبیب اپنے نبی نو فرما اللہ سونے دا حبیب اپنے رب نوت کرے گا میں امت نو فرمائے گا فرما کیا میں رب نو گلی لائی کسا مگرو جنت واپو سونے پہ لو گنا کدھر سنگ جایا جی ٹنگ میں تعین دس دینا وی رب دے رنگ جایا جی میں سامنے ہو کے پیار دہارے پاون لگا جو خدا رسول دا سچا قرآن ہے پتہ خدا ہی قدم کر کے خالق تو جو فرما دا قرآن سنانا ایک پاس ایک پاس قرآن فرما کا تو ربی علام اے میرے حبیبہ فرما دے اگر میں اللہ جی نہ فرمانی کرا گا تو مینو قیامت والے دل کا ڈر تو کون فرمانا ہے اللہ کن فرمایا ہے بولو بولو اللہ محبوب پیارا یا سا پیارے ہے بولو تو صحیح مرا تو محبوب تین نا حبیبہ تو چار تھان سے آیا قرآن ایک تھانے نہیں محبوبہ میں درنا وا میں اللہ دی نافرمانی کی نہ فرمانی کرنا آداب پہنچنا ہے حالانکہ محبوبے خدا طاق میں دا مطلب رب اپنے حبیب فرما کے دستا تو سانو کیا دس گا خبردار رکھا جے جی نہ فرمانی کی آداب آنا چ رب کا قرآن تو نکا بول رہا ہے کہڑے پاس لگے چڑیا تھی خدا کی قسم کر کے آنا سڈا معاشرہ دنیا تحنا کے اندر اس وقت جرائم دا بھرپور معاشرہ किसी जगह से तेन रूढ़िया के इंसान डिगे नजर आने लखा की तादाद को जहाज बने पे कोई मां वेद छता है कोई भैन वेद छह कारोबार की खातर मुसलमान भी थी फैल पत्ता लत रख के दाड़ी मुंडी है भपैया सौ से ल मैख्या यार जे कोट लखपत सड़क त बैठा छप्पर थले कपड़ा टंग बैठा नाई बलेड ओद भी एकोय ट्रीडिफ दे पाया तो बलेड ओद भी एकोय रकम च फर के एक दौ پھر پتہ لگا ہاتھوں کا فرق ہے بلیڈ وہی ہے بات؟ مگر ہاتھوں میں دس اس حد تک اس لانت سکول والی جنہیں ترقی ترقی لت لا کے جی پیسہ چوکھا ہوگا سفر ہو گئی تھی رکھے مسیطے کے چوکے نہ لے جان اور ردی کی چتی جی چٹی لگ جائے تین پرواہ نہ ہو محال چاہیے سو کبرو حشر فکری مر گئی روے مقام بیٹھے ار کے کسی دانے پیسوں نے صاحب فرما نے لکھ کرو سی چن لکھ کرو اثی چنگ لکھوڑی اسان تھی چنگے کو سی جائی y'all go sada na raasni shaakh hariya tu sada na bhool jamanwar sada na raasni shaakh hariya tu sada na bhool بوڑیا رب سچے قرآن دی گل سنی لاکھ بھانا جھوٹیاں دیا انگلش بڑی تانو کی پتا تے ہر میں شیتانا کر سوتانا دینا, دینا, دینا جنو جج نہ مارے انو مالا کی مارے گا ڈائی راگی شاطان دے سکول سکھا چھوڑے لے لب کا قرآن اللہ جو ہے اور سچ کی بول رہے قوران اس دنیا دی مثال فرمایا کھول کے بٹانو خوش لگے سونی لگتی ہے فصل لوگ خوش ہوتے رہتے کئی دنوں بعد ساری فصل سکنی شروع ہو ہے جی تو رب مثال دل ہائے حقیقت جو حقیقت مسلمان ہوئے اثر دل پہ خدا بھی قسم کر کے آنا کہ بکری لے کے تے چلوایا پیا اگو ہوئے پی ہوگ اذان ہو رہی ہے تو دے آواز پی اس بندے پچھیا ایک کاڈی آواز آخیا رب سڈے کا سب پہ بج رہا ہے بکری اتیا رب سدا پیا پیا لکھے مال چکی رب تو راہ رب سونے وڑیا گلی بار کے باہر نکل سکتا واہ واہ بے نیاد سدا پیا مارد نیاد مند بے نیاد اور فرد کے بب سونے میں سمجھا دو سرک کی جان کدی اٹھی یہ مثال بند مثال گئی ویک میرا پتر کھونا شیر اٹھا شیر شیر اٹھا ویخو کھونا کئی دن گزرے کئی جوانی چکے گئے चुके जाने की है जी थे कई फसल पीली होनी शुरू हो गई चिट्या शुरू हो गए फिर व्यासलू जेख वेख के खुश हों ओीर की बनी है موڑی وکھری ہو گئی کڑک وکھری ہو گئی منجی وکھری ہو گئی چال وکھرے پھر کھا اگر ویس پھر, پھر, پھر ترقی کدھر گئی پھر اس لیے میں سن کی بنے خیر मुंह तो कपड़े रखे फिर मैं शायद उतारन गया हूँ सौदा पिछले पागल साल जो गेखेगा चाली लख् लैके आया लंघ लंघने झरीच वज गई रुपया लख रेट टूट गया जो हो रंग उतर गया तो दो लख गया जो रंग चुटने उतर गया रंग उके है तो तो नहीं उतरों हम कि चालीस लाख की पजारो जब रंग उतर जाए तो कितने की बिकती है हाँ? तो, जाने जाने। जाना, तो रंग भी पूरी तीन चाली लाख दिखती चला अच्छा दस बंद रंग चुकना होंगे या گی چکنا ہوں مثلا رنگ لا دو پجاروں پھر سواریاں نہیں چکے گی تھلے ٹیک پہن کے بندے چالی لاکھ روپیہ لوٹ لیا ماہر رنگ دے آ گئی پھر پیلی جدو ہوں تو کباڑ خانے ہو اس دیکھا کر سونے اس دنیا دے پچھے پاگل وی حقیقت اس دی تعریف کوئی سکول آفر پاگل پہ کر سائکی ترقی کہہ سکتا ہے جس دی حقیقت اور انجام دا پتہ ہے تعریف نہیں کر سکتا مدینے میں تاج گار نے فرمایا دنیا گھر اس بندے کاٹا کرتا ادارہ اقل کو جا گھر آخرت والا حضرت سیدنا سلمان فارسی توجہ ہے سبحان اللہ سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالی نو دی فکر سی دی حقیقت شاہی کوئی نہیں ہز بچہ مال واگ کھڑنے حضرت سلمان فارسی سرکار کا گھر کا سمانتا گیا چودہ برہم نکلے کل چودہ برہم کا مال گو جی فرمایا سان مدی دے تاجدار فرمایا سی میرے یارو مال اتنا ایک رکھا گا سمان اپنا جتنا ایک مسافر اپنے رکھ ہے کی مطلب آپ مسافر ہے مسافر ہاتھ نہ ماریا جائے تو تا مدینے دے تاجدار صحابہ اپنی پونجی خالی رکھی رکھی رکھیے پھر برکتاں ہوئی ہویاں دنیا وی رحمتا خدا لکھ رہے بادشاہ بھی اللہ نے سپورٹ کی اندر بھی اللہ سونے ایمان چماندار دس تین جہان سونے کی بولو نہ دنیا جھا مارے فکر دنیا دی آخرت بھی ہے ہی کوئی داری اللہ نہیں چکی دنیا کی چکی آئے سوچنے لگے یار اتنے چلے آ جائدہ کے پیشہ چڈ چلے کھاوا گے کتوں اللہ قرآن چرمایا واقع مزہ نہیں آیا اگر گوج پہ جی سبح اللہ جگہ کے دل بچا ہر شا چلے گے جانور یہ اپنا رزق نال نہیں چکنے ایمان دار بس کے چمال رکھے کوتے کسی بینک ہے کتا کسی دفتر ملازم ہے رب سچ بول رہا کہ کوئی نہ یقین ہے نا جب قرآن سے یقین آیا حالے اچھا پھر یہ بیٹھا گے امریکہ کے دم کھان یقین آیا پلٹ جانیے تو دنیا کے وہ انسان ہو رہی جس انسان کے سامنے دنیا تلاؤ کی کوئی طاقت نہیں کھڑی ہو سکتی القرآن پہ الحقران پہ یقین نہیں انگلش پہ یقین ہے کہ ستیہ جس گل پہ یقین ہوئے بندہ وہ دِن پیروی کر دو اگریز دیا گلاکن داڑی کرنے آخیا ہماری ترقی نہیں ہوگی یقین پیش کی جا ل ترقی دے کے واپس تو پھر واپس توڑ درکی دے کے یقین ہو گئے قرآن تو یقین والا داتا گنج بس بڑ گئی سمجھ گا اللہ سونے انہوں نے جب جانور ایسے بچے نے تحمل کھا وہ اپنی روزی نال اٹھاؤ گے اللہ گم اللہ ان جانوروں ہی لے تے کلاوں بھی کلا یہ مطلب رب دس ان ڈگر میں روزی روزگارے کا پورا کرنا وا پیا جی تسا لئی مکہ چڑ مدینہ دے آدھے تو نہیں کھا اللہ مینو قسم ساحب دی جس کے قبضہ قدرت میری جان ہے پیڑے سورا لالوں نیا بچے دو ہی وہ اتوا تیسرا دم پیا تو پے مار جان گے ٹھیک ہے نا تو پھر اصرے ہوئے کہ نہ ہوئے نیا رب نہ لگے تو کھاواں گے قرآن پیا ہے کہ کھا گے قرآن قرآن میں تھا, تھا مگر مگر میرے مزیدار فرمایا, فرمایا بقت آئے گا قرآن دے آلم ہونگے کاٹ دین سمجھن والے فکی ہونگے کت ہونگے چ جو ہے, ہے؟ اپنا ساکی صاحب کا سا کتاب چاہیے زبردست کتاب آئیے اسلام اور عصری اصل میں یہ عربی کتاب کا ترجمہ ہے عربی میں شیخ احمد بن محمد گماری حسنی نے کتاب لکھی ہے متابک یہ کتاب عرب سے تھپ کر آئی ہے کام مطلب جناب کردینے تاجدار مت بد قسمت بد نصیب ہوئے تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث سن لگا توجہ ہے آآ آآ آآ آآ آآ حدیث پہ قبر تو حدیث قرآن کی قدر کو نہیں نتو خیر شاعر کا شیر پڑھنا تو سو روپیہ پنج سو روپیہ ہزار روپیہ ویل اتو سکنے اللہ کا قرآن تو مستفا کا سامان پڑ پیا مجالے میں سبیل کے نہیں دس ہوئے نٹو خیر شہر دا کلام دے حبیب کا محفوظ الحق شاہ صاحب خطیب نے بور تو ایک جگہ پہ گئے شاہ صاحب تکرین پہ تو تیر وی چا سی کے نال اندر مرید تو جد پیر دا نام آوے تو مرید وہ چٹکیا سو سو جدو رسول نہ آئے کوئی نہ جب اٹھے گا تکرین بھی ماری آپ فرمان لگے یہ محفل یہ پیر بھی ہے اور مرید بھی لانتی ہے وہ تو حال چال مچ گئی بھی یہ اصا یہ بلایا تکریر سکا رکھا تھا تو سیا دیں پیر سو روپئے رب رسول آخیا پیر جی بیٹھو بیٹھو تاری تکریر نہیں نہیں آخیا میں تقریر کرتی اس واسطے کہ یاد رکھنا جنا چلان حدیث کی مسلمان بن سکتے آش بڑی دور کی گل آپ مومن ہی نہیں ہو سکتے مومن وہی ہے جس کے دل میں قدر محمد پاک کے فرمان کی ساری پیداو ہو تھی امام مالک دے دل کردیس رستے جا رہے بندے آپ نے کو لیا ست مارے فرمایا شرم نہیں فرمان رسول اللہ دا پوچھنا رستے ٹور دیا پوچھنا मालिक कोई मालिक नहीं कर सकता हो मैं घर जावासल करांगा कपड़े नवेगा कपड़े साफ पा के बैठा गा खुशबू ला के फिर लगी इधर फरमान तू पूछगा मैं तेन बयान करागा शान कद वाला کہ تم ارولی فرنا پنجتر نمبر آئے انگلش سے مقابلے میرے آقا کا انعامدار سرکار نے فرمایا ہوں عبداللہ ابن مسعود سرکار راوی حدیث کے فرمایا تمہارا اس وقت کیا حال ہوگا اے امتیوں جب تمہیں فتنے گھیر لیں گے بوڑھے کی عزت نہ ہوگی بچے کی تعظیم کی جائے گی یہی رواج پڑ جائے گا پھر اگر کوئی اس کے خلاف کرے گا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 कोई पंजीं जमात तक बच्चा पढ़ाओ उस तो बाद हाथ बनाओ उस तो बाद फिर अठली एक दाखला देंगे है फिता। है पर मैं पूछना वा अमरीका के दुश्मन है कुरानदार कुरान दवाई खड़ी होगी उदाह की कसम उठाकर करता हूं پہلے مدارس میں فتحا کی اکثریت ہوتی تھی علماء کی جو قرآن کو سمجھتے ہیں آمد. دشمن کا فتنہ یہ ہے قرآن پہنے والے ہو قرآن سمجھنے والے نہ ہوں یورپ میں میٹنگ اجلاس کی میٹنگ ہوئی اجلاس ہوا یہودیوں نے میٹنگ کی انہوں نے کہا بھئی ایک تو مسلمانوں کی بربادی کے لیے ایسا کرو صرف حاصل بناؤ عالم نہ بننے نمبر ایک محافل ناٹ ناتا دیا محفل کراؤ دے ٹکٹ رکھو بچ اور علماء ماں تکاری تو دور کرو یہ اجلاس ہوا ہے جو اب نے اور وہی فتنہ یہاں پھیل گیا تھا اس فتنے کے تحت اور عالم خدا کی قسم دل ترنا پہ جا قرآن پتا اے جد جانے سکولا اتنے ہونے فکر آ جانی کوئی ہافل فلمی کنجر بنے دن میں دیکھے کوئی ہاتھ پیسہ پا کے مدینے کے قانون قرآن کیوں کا قرآن پر ہی کھڑے قرآن کے جو خیر اللہ کے قانون کو چلائے گا وہ کافر ہے سلم ہے سنے گا یار چشتی پتہ نہیں جو گا میں لگا گا میری گا تیرے پیغام نو ضرور عام کر دیا گا मंडी तांबल शुरू की थी मैंने चिट्ठिया जब आया ना मैं योदिया सऊदी रियाल मोहल्ले में आ चुके हैं तो, है तो सारे सुनी मगर अब रियालों की वजह से खराब हो रहा है समझ रहे हो रियालों की वजह से रियाल की बना देने میو کہ ریال خراب پہ کرنے میں محلے ریال پہ خراب کرنے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 دین سے عام طور پر ناواقف ہوتا ہے کفار نے اس معاملہ میں بہت غور و خوج کیا اس لفظ کے غور و مسلمانہ کفار نے اس معاملہ میں بہت غور و خوج کیا کہ اسلام کو تباہ کرنے کی کون سی ممکنہ صورتیں ہیں پانچ سو سال کے پانچ سو سال سے زائد عرصہ मामला पर तहकीक की गई किन्न सौ साल तू तो सुनने की अल्लाश्ती अल्ला। माल भी चलना ही चलना ए नहीं तो तरक्की का पता ही कोई नहीं <laughs> था पुत्रो بڑے سالشاہ ہو رہی میں کوئی تعین تکڑ ہے ہوں سامو ہر آئی جاؤ ترقی ہوئی جیلنے گنا چشپی آخ ہوں رائے بہ ہوں روے تنا کانچ سو سال سے ہر سال اس معاملے پر تحقیق کی گئی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 साथ ही कुरान और पेश कर देता है, है। दे पाबंदी खबरदार ना बन दिया जो कुरान समझ नहीं तो जो कुरान समझ आगे तो कहो होना सैन पट्टी वर्गे भी करा कर تو قوم کو قرآن سمجھاتا تھا آہ, تو پھر پتہ ہونا قرآن ادا کی قسم کر کے آنا مسلمان دی واحد بربادی سوشا گئی کہ ساڈے دل دماغ قبر حشر نقشہ نکل گیا کسی فکر نہیں کہ آپ مر کے جانا ہے <تصفح> اور جب ایک فکر میں تازہ ہو مرنا گے کہ نہیں وساد <تصفح> <جسابر> دینا یہ <ہے تصفح> پکا یقین ہے تو پھر جب کوٹ چاہا وکیل کشت لے پھرنا مولی جی چوس لگا ہے سپریم کوٹ جج بلا بت ہے میں لکھ روپیہ لایا وکیل بہت تو تے پرانا تجربے کار وکیل لب لوس کاغذات جہے نے سولہ نے میں پورے کر کے رکھو جان والی ٹائم ہے اٹھ بجے تیری حاضری کا دہشت گردی پھر دے سارے آداب پورے بار کھڑا ہونے آواز دین اسلوز دینی سا سا اترا اتار تھلے آ لتا کامرچنا تو ادھر میں جی تو عدالت ہو جاتی ہے بٹن بند کر کے جانا پڑتا ہے میں چل سد کے جا اس دنیا کے جج دمبی جان میں وکیل کھڑا ہے تارل پورے کر کے جانے وکیل صاحب یہ دیکھے نا صحیح ہے نا دنیا دے جج کا سب نکل اسی ٹائم دنیا کا ہی بدل سکتا ہے سارے مالو بھی ہو سکتا ہے کہ نہیں ہو سکتا حاضری نا کاغذات نہ میں امل دیتا سارا کسی پاس انگلش پیمنٹ ایک سفا پرتاؤ نہ شیشہ صاف کر کے بات ہے پرتاؤ حرام خوری جھوٹ رشوت تو وکیل حضرت بخش ایسا نہیں بننے جب ندی دیتے خوش ہوئے وہ کدی بیسیا کیونکہ ہوں اسے کئی بولی سمجھتے ہیں ایسے فرکے نے دو قسم دے ایک سمجھتے ہیں اچھا خدا نلنا رسول بغیر طبقہ یہ آدھا نبیاں اصل دے بینا خدا بغیر ڈال کے رکھنی چل رسول لال رسول لالیاں کیوں بولیں وہ ہر سال دے نہیں دے جیگ دے وہ ساری بےگوائی جہنگ لگ سکی ہے جنت کیونکہ رب سونا چیر آ فکیلا وسولا نہ دوسرا چولہا اٹھایا اللہ متھے لا کے رکھے رب جو بھی مت نے انہیں آخر مار امریکہ بند بند اوا تو نہیں بچا لگے کیونکہ رب دے مخالف بنے نے رب دے دین دے مخالف لے ہوں کیوں یہاں بچا لیے رب سونا بچا ہی بچاو خدا بھی قسم کر دے فقیر او فکیل ابھی بن گاؤں جب تم دین کر دی بن جا گیا جب رب دے دیس دے مخالف بن گئے جنگ لا کے قانون بھی تعلیم کا سب کچھ ہوتا ہے رب سونے کے ٹیم ٹکے برابر نہیں سمجھنا غوث ہوں روش بھی نال بیگی والے دی بیگ نال نا. باق باق کسی کی بھوکا نہیں. आشا, आشا. سبحان اللہ ٹھیک کرا موزوں ایسا مفصل فصل تھی موزوں ہی ایسا مفصل تھا جس کی وجہ سے ایسا لمبا کما پڑا میں لوں اے ایبالت اور تفصیلت جانا پہ آ اشا تباہی کا صرف سبب او لاکھ او مقرر یہ تعلیم جو ہمیں آخرت سے غافر اور دنیا کا آشق بنا رہی ہے دنیا ترقی دنیا ترقی جینے منہ سنو ترقی ترقی اے یہ لفردا رانت دا مسلمان کی تباہی جیو مسلمان بچے نو پڑھایا جا رہے ہیں رہا ہے اپنی بربادی لگ جا رہے ہیں فکر رکھ سن خدا دی کسم کر کے آن اللہ قرآن فرما دہ جنو توجہ جن میں اسلام دی دولت دینا نور مل جانا ہو جائے گی بتیاں لگیاں را و سکھایاں بندے کے دل جب اسلام دی دولت آ جائے اس نے بندے کا دل میں ایسا چان مل جانا بندے دا دل خود فیصلہ سچا تے جھوٹا میں کیا دینی یا ترب کوئی مانگ اب قرآن فرمانا نہیں باللہ میں کلبا جو اللہ پریمان لاسے میرے آقا نے آمدار سے پوچھا گیا حضور کلن کی نشانی کی ہے آج فرمایا آج آج آج یہ نشانی ہے دنیا تو نفرت ہو جائے آخرت نال الفت ہو جاوے چیز جب پیدا ہوئے گی آقا نے فرمایا سمجھ لو اللہ نے دل سینا کھول دیتا سیلا نہیں نہیں کلا اللہ ترو اللہ تاڈا استاد بن جائے گا آلہ آلہ جندہ رب استاد بن جائے شیتان استاد سکھائی حیران پریشان ہے لبا لو دل سے دنیا کا عاشق بنیا پہ جہان میٹا اگڑا تو مسالہ بن گئی نے مسلمان رہ گیا کا نتیجہ اشارہ کہ آسان دل کاڑے کسی پاس راہ نہیں دستا اگر ہمارے دلوں میں دنیا کی نفرت اور آخرت کی انفت پیدا ہو آخرت کی فکر پیدا ہو تو ہمارا سینہ ایسے روشن ہو جائے جیسے حضور سیدنا شیر ربانی کا ہوا امام قدالی اجت الاسلام امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ آج فرماتے ہیں فرمایا عالم ہے وہی جو آخرت کی طلب رکھتا ہو اور دنیا سے دستک رکھتا ہوں حضرت مجدد مجلفانی ہی فرماتے ہیں ان علماء نے ہی کو نقصان پہنچایا ہے جنہوں نے دنیا سے پیار کیا ہے اور فرمایا امت اور کو کا راستہ ان دکھایا ہے جنہوں نے دنیا سے نفرت کی ہے اور آسکا سے پیار رکھا ہے آہ! جس ملا کو دو بچے چھوڑے لفت بولتا ہے ترقی ترقی جدید دور ہے اب یہی کرنا چاہیے اب, یہ اب وہ سمجھ رہے یہ شیطان ہے مدر ہے گمراہ حضور کی امت کے راستے میں ڈاکو اور چور بیٹھے حضور کا بارش ہوتا تو مدینے کے تاجدار کی زبان جس کی تعریف کرتی رہی یہ اسی کی تعریف کرتا اللہ! مدینے کے تاجدار کبھی دنیا بھی کی تعریف نہیں کیتی کی تعریف کیتی کیشر بھی کی جنت بھی تعریف کیتی ہے سرکار کی وائرسے منہ برداری جب مر کے جا اگ جنتا کھلے ہونا دخش دے جہنم سخت رانت اور عذاب کو بچا الگ جب اوپے بچ کے جنت پہنچ جائے گا سمجھ لائے مستقبل مومن کا سکولر روشن مستقبل کے لیے تشریف رہے میں صرف دنیا ہی رہ گئی مستقبل کو کہتے ہیں آنے والے وقت کوئی نہ گزاری بیٹھے شیر سنانا میں ہوں شیر سنانا قسم کر کیا نام میں لکھے روشن مستقبل کے لیے میں نے کہا تمہارا مستقبل کیا ہے کال پرسوں چو بس کی مستقبل مومن کا مستقبل قبر ہے مومن کا مستقبل میدان باشر ہے مومن کا مستقبل جنت ہے یہ مستقبل اس وقت روشن ہوگا جب اداب خدا سے پہنچاؤں لکھان سال بادشاہی لب جاوے نا قبر حسرت عذاب خدا کا ملیائی تو بخش نہیں ہوئی تو جہنم دی سزا لینی آئی تو پھر سمجھ لے دنیا دی کائنات دیا سب بادشاہ ایک رائی کے راستے سود مند نہیں ہزور سر فرمان ہے قیامت اللہ سونا ایسا ایک کافر لے لیا گا جن ساری زندگی کچھ دکھ پہنچی نہیں ہونا اجاشی سکھ چرا ہونا اللہ سونا پھڑ کے جانا چوبا دے گا تے باہر کڈے گا تے سنا آخ گا یا اللہ میں کوئی سکھ دیکھے ہی نہیں موہم آئے ایک ایک گا جس نو اللہ نے ساری زندگی دنیا سے رکھا حضرت فرما فکیر جنت لے جاؤ جنت باہر نکل کے آگے نہ ایک گوتا لے جا اللہ فرمائے گا دس آ گا یا اللہ سارے دکھ ہی بول گئے میں دکھ دنیا ویٹیا ہی ہر دکھ بول گیا بے وقوفوں راہواں پیاو گے سونے کپڑے پوا گے تیری خدمت مت مرولا کرا ملتان جا کے تیرا کیما کر دسو چاہیے لگ رہا ہے सफर करेंगे ना उन्हें आखना सरकार मेरे इतो कंटिया चाहे तेरी मेहरबानी मैं आए डायवर तो एक बंदा हो यार इस तरह कर सारी रात खलोता समी ना तो ते सवेरे तेन अस आई फैक्ट्री है ना पैर ये सवेरे तेरे ना कर देंगे हम नींद आएगी جس مولوی انکیا نا وہ چاہیے جی فیکٹری پیچھے آخ یقین یقین جو جڑ گیا ہوں پر نہیں پی پر چلے آج نادا یقین ساخر جڑ گیا فرما رے رات راتی سنونا ہوانی سی وہ سی نقصانی جگہ صرف دنیا نان ہے وہ اس راج کو نہیں سمجھ سکتا ہو خدا کی قسم کر کے آنا لکھوں جلد ایک پاس جنتر ایک پاس خدا کی قسم سر حضور جوڑے میں سبکا فقیرانی خدمت بے شا دین دی سمجھ آئی جا فرش میرے قدم رکھ دے اور میرے قدم رکھے بھی سمجھی کروڑا پتی بندے میرے لال لگے نے لیکن چاہیے چشتی ساڈے پیچھے اتر آ گئے میں کیا چلو اص جی شہر ویچنی ہے وہاں مل تے کو ہی یورپ نے کو مل میں دل نہیں میں دلچ یہ جو ہے تو مدیلے دان دے دس ہے کروں مرد ببل لگاؤ کلو میں میری ملا کری میں لگتا ہوں اپنے کری کا میرا دل پا نہیں ہے وہ اپنے چوکر دے گی ردی ہو یاری نا جی مامے مالک رحمت لال ہے جنہوں نے آخر کا پتا جو حدیث بیان کرداہی تخت میں بٹھاو گے امام مالک نے جب دادشاہ میں تیرے رنگیا نو خدم رکھ دو میں مدی کا میں خادم رکھنا دوبارہ نہیں کرتا اپنا کدم بنا لیا کیونکہ تکتے سکمبلی سکندری پر امریکہ کے ڈالر ملا تجربہ اتنے تھلے سارے بے اپنا پتا ہی کوئی نہیں پتا ہی کوئی نہیں مل پور کی سمجھ رہا ہے جدو حضرت کام بنوا لواسر پتا سی سو حضرت کام بنوا لکھو جد رسول لو سرکار نے <laughs> میرے آپ نام کارے جدو گھر والے سارا فرما دلا فرمانی کر بیٹھا گل نہ کرے گھر والے بولنا چڑ دے گھر والی ہزور کی فرما دار ہو کے سر دسائی کرام نہیں کرتی زمین تنگ ہو گئی جینا تو ہو گیا گلیاں رو متینے دیاں گلیاں روڑا پھر رو کوئی بندہ سلام کرنا گوارا نہیں کرتا فرما دیتا نجران نجران چٹھی نگران چی آخیا تیرے رنگا قیمتی بندہ ہو گئے رلے گلیاں گل تھب جی نہیں آ سڈے کو بادشاہی ادی تیرے نام کر دیا گے جو ہے میرے یار جنہوں شرد جدو چیٹھی پڑھی رو لگ پے نیل وگا نے بچ آک دے پیا مار دے مدینے کا دا تاز دار ناراض ہو گیا مصیبت دشمن میرے ایمان چ دے گا واپس دے دوسرے پاسے لکھ دا نظر آن لائیو میں سرکار دے دے مدینے دیا وچ بھکھا مرنا تو گوارا آئے تھے بادشاہیاں لوگ گوارا نہیں تک تو تاج میں لالش کرو سام ہے نتخ تو تاج میں لالش کرو سام ہے نتخ تو تاج میں لالش کرو سام ہے جو بات مرد کلندر کی بارگاہ میں ہے میںالما اللہ دا قرآن بھی پڑھنا نہیں پڑھتا پتا ہی تے پڑھنا ہے اللہ فرمایا جدو یہ فکر اٹھے نا سٹ ویک ڈگ بغیر چکن تو لے کھا لینا روزانہ پرندے اڈ کے جانے شام نو ٹھنڈ رنس پیا ہوں کہ نہیں پیا ایمان نال کو منجی بھی نہیں ہوں نہیں لو لبدا دی دی سمجھا رب دما قدر, قدر اللہ, اللہ فرماند میری قدر نہیں پچھانی خدا دی قدم کر کے آنا اللہ مقبال پلٹنا جھپٹنا جھپٹ کر پلٹنا لہو گرم رکھنے کا ہے ایک بہانا چل شیخ فرما میں एक काखे द्रवेश सी उस आख्या जावे प्या जंगल चेख्या एक लूमड़ी है लत्त को सोची दे प्या अल्ला कि खवादा हो लत्त पैर चैक को इन्हने खाने गोशत की खाना है? गोशत हम गोशत परिंदा या डंगर का اپنے آپ کو نہیں آنا کسے پرندے نہیں بہنا میری کھا لا کھی درویش کلو ریا شیر آیا جانور مار کے دے اگے آن کے بہ کے کھان لگ پیا وہ کھا کے رج کے چلا گیا بچیا کچیا انہیں کھا لیا کہ فرشتہ لط آیا اے تو لومڑی بننا ہے شیر کیوں نہیں بننا <سؤال> لومڑی وی نہیں بننا خود بھی کرنا معلوم ہوا بے کما بھی درف گل ای پسند نہیں لگتا بندہ سول بیٹھا رہے ویلا نا اللہ وا چاہفرفرو تنیا چ مسرو گل سمجھی <تصفيق> <آل تصفيق> سا مومین بھی مسرو دیکھو سکتا ہے سانو بغیر کماؤن تو لے کے لو آسا کماؤ کل قیامت گا تسا دنیا چیسو سڈے مسلمان ویکو دنیا بھی کم یاد مسروکو دنیا دی سمجھ ہے جی سان سان تو پتہ نہیں لگا تیرا یا اللہ سب دنیا چینج رجے رہے چلیا اپنے سمجھ اپنے آپ آنے امریکہ تو جھوٹا اٹھا کر مانگ رہے ہیں کیا کریں جب تک نہیں مانگتے تو ملک نہیں چلتا تو پھر میں پوچھا اے ایٹم کیوں جی دشمن سجن ویڑا آد آخرے اصلاح رکھ لے ان دسو منگتا بھی لڑ بار بار منگیولہ دشمن دشمن جہاں منگتا ادھر امریکہ لگے جھوٹے نہ رکھے ادا ٹھوٹا ہوئی چکی ہودی تاج باہر لگے جا سرکار بس دعا کرو سدکا کملی والے سرکار سیفی کے متعلق کسی نے بارے میں مارو بیڑا کر دے تنگ آئے تھوڑے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 گی آپ نو سرو کلم پڑھیے اس واسطے فکیر ہوں میں موتی جی نشانی دسنا الہ جہاں فکیر نہیں آتا مینو منو نا فکیر نہ بلے سان تر بلیاں تر اتے چلیے جتوں سارے اے نا کوئی ساڑی ذات پچھانے نا کوئی سان منے تے فنا آئے بولیاں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 جنو کی روبی سرائی قبل کرتے ہیں تقریر یا کسی دینی پروگرام بجانا کیسا ہے؟ بجانا, جار ارمایا کر کے کافرانگا ویکو کئی کافر جہاں نے سیر تہ کے بہر ہے تو کئی تالیاں بجاؤں سن کرسیوں منشور, میزوں پر بیٹھ کر قرآن کی قرآن ہوتا ہے اللہ میری وہ اپنے تھلے مفتی صاحب تے بچھا کے سن جناب چار پانچ قسم دیا کلینا رسول اللہ دے بخاری شریف تدیس سارے میں مدرسا مینو دکھ لگا میں افسوس ہے ادب جو ختم ہو گیا تو بربادی کیوں نہ ہو. بادشاہ گزرے نے وزیر اس ہندوستان شاخ ابد الحق محب سے دہل بھی فرما ہے قرآن قرآن تلاوت نہیں کرتا جنہیں چر نو اٹھ کے کھلو کے قرآن پڑھتا جنہوں نو قرآن دا پتا اور باقی میں گیا کالام بحرین سواد علاقے ایک مسجد گ اتے بابا سی وہ عمر شریف سی تقریباً ڈیڑھ سو سال کنی ہے اس بابے کی محبت ویکھی رب کے قرآن پہاڑی علاقہ ہے جیت سکول گیا کماڑا ہوا ہے میں گیا سکول بنیا کڑا سا مگر تالا وجہ سے جیتے ایجنا بابا سا جی اتنے سکول نالا سی سارے بچے دوائی سو بچا وہ اتنے تو شکانا لاگے پڑکا ڈے سڑنا تو اتنے خدا کی قسم لگتا بچے ایڈب تے بابے نے الماری ایڈا وا ریل رکھا اتنے قرآن بابا جی کلوتے نے کھلو کے قرآن کی تلاوت سانس مسئلے دو گھنٹے تقریباً ٹھہرے یقین کرنا بابے نے نہ پیر ہی لایا نہ کسی وار دیکھا کون آ رہا ہے کون جا رہا اصل بولیا جو مر نہیں. بابے نہیں ادھر ادھر دیکھا اور رب نے قرآن اصل تو آخیا یار سا تو سفر ہی پورا ہو گیا اس بابے کی زہرت کرانے حکیم پرانا ہو جاند مسجد شادی دیا ٹائلان لگی کھڑی اے کلینا جتنے آ بیٹھنا ہے کلینا شہر یہ سی لگے اللہ کا پورا پورا ہونا یہ توڑے لیا پورے تون تو کے نر جہی سریاڑی جوڑ دیا چلو کئی روڑیاں پہ جانا کوئی کتنے پہ آراندار اور سن ل ادو مسلمان ابھی بنانے جیت ہو سونے رب بڑے کوئی کچیا پکیاں نہیں چاہیے دیا خالق کے تعنات اس قرآن کی عزت چاہیے جس دی عزت, دی جس عزت دے پیچھے حسین جیسا سر مولا حسین دا سر ایمانس ہے نروڑا گے پیو بوڈے دفن کرا قرآن روڑ آ پلیت سارے لاہور دندے ویچ جانا ہے روڑتے اس لیے سن جسے کچی قلم لکھا ہوں دا سی کچی سیاہی دے سن تو سیاح ختم ہو جاندی سی ہوں تے چھاپے نے اسا اگلے دن سارے درویشہ نے اس نرچوں تقریبا دو تین ریڑے دو تین ریڑے قرآن مجید دے کدھے نے جہے پیشاب پہے کھڑے سن میں برباد کیوں نا? دفن کرو اور دفنو جانیاں دفن یہ ہے شریعت میں کپڑا بچاؤ مسجد بنا زیادہ اجر پاؤ کرونا مسجد ایک پاس ہے مولا ایک ایک کلام مجید دی عزت ایک پاس ہے اس طرح دی قبر خود کے تھلے کپڑا بچھا کے قرآن مجید رکھ کے اتے تختے پا کے سلیکپ مردے دفن کرتے ہیں مٹی نہ جا پے یہ ہے اللہ کے قرآن کا آدم قرآن, دعا قرآن دا. کیا عورت اسلام میں کوئی نوکری کرنا جائز ہے نجائز لوگ کہتے ہیں کہاں سے کھائے گی حاک میں وقت کا فرد ہوتا ہے اگر کوئی مقروض ہے کسی نے قرضہ دینا ہے رسول اللہ نے فرمایا اگر کسی نے کرزہ دینا ہے اگر نہیں دے سکا مر گیا ہے تو اس کا قرضہ محمد ادا کرے گا یا محمد کے حاکم ہاں ادا کریں گے توجہ ہے اور بیت المال المالے واسطے ہوتا لے لو یہ حضور کی غریب امت کے لیے ایسے واسطے جب حضرت فاروق آلم روک کیا گیا حضرت عمر عبد العزیز سے کہا گیا جناب آپ ٹیکس لگائیں حکومت کا خرچہ پورا نہیں ہوتا آپ نے جواب دیا اپنے خرچے کم کرو میں سکتا حضور کے کام کرنے والے کام ہے کہ وہی کھائے اپنے خرچے کٹ کرو میں پیٹرول مال گریبا واسطے رکھا تانے نہیں رکھا اتنے ٹیکس لے لا کے خرچہ روپے کرکٹ کے لگ جان جدوسلم سونی کڑی رکھن نہ رکھن یہ نبی کی شریعت اجازت نہیں دیتی جو میں تو یہ کہتا ہوں خدا کی قسم اگلے دن پاس کشمیر چکت بتکارا فکر اپنی عزت مسلمان دی چپ یہ دی میں ما مر سکی آ مگر اپنی عزت نہیں دبا سکی عزت رہے بیٹھے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 حکومت سے تعلق ہی اسلام کا ہے کسی اور کا نہیں <سلان> کیوں کہ خدا کی مخلوق کے حقوق پورے کرنا یہ صرف اسلام کا کام ہے <سلان> حکومت کا مقصد کیوں ہے دین کا تحفظ جان کا تحفظ مال کا تحفظ عزت کا تحفظ ایمان ڈال دسو جدو میرا اسلام حکومت تو وکھرا ہوا ہے کسی کا دین محفوظ رہا دی جان محفوظ ہے کسی کا مال محفوظ ہے اور کسی دی عزت محفوظ ہے <تصفح> نبی پا گانا دے پھر گئے تو ساڈی کی روے گی ہاں لمبے آپ کو گالی نکالی جا رہی ہے جگہ جگہ کتاب اے دی چوتھی دی مشالو دا نا لکھا چوتھی دی انگلش دی او سچ لکھا ہے بلا ہے ضالک نبی پاک کے والد گرامی آپ کی پیدائش سے دو سال پہلے ہی فوت ہو گئے <سلام> لشال دسو دو سال والد ف... پہلو فوت کیا ہوتا ہے کہ ہزور پاک نو مہینے پیٹ مبارک رہی ستا ہے پتر جان رہا تیریا لگتا چکن گئے فرشتے دنیا کو پڑ پھر میں چھٹیں گے تو حوصلہ کرتا ہے دانتا کسی کا نہیں بنے گا اسی کا بنے گا جو مستفا کا بنے گا آہ! اتنا بڑی تو ہی رسو ایک, ایک تو ہی نے. خدا کی قسم کر کے آنا سنو میں چیلنج کر رہا تو oh. جاؤ سارے کٹے ہو آخیا میں کٹتی کٹے دیا کتاب کھولاں گے میں سکول بھی علم و تعلیم ہو گئی اردو دیا ہو گئیاں انگلش دیا ہو گئیاں ہر ہر سفے تقریباً ہر چوں کفر منافقت اور مسلمانوں کے خلاف سازش ثابت نہ کر کے دکھاؤ تو میری زبان کاٹ کر کتوں کو پھینک دے اور گردر اڑا کر پھینک ایوڑی کتابیں چوک کے لائے جائیں اوڑے چک کے لائے جائے میں چھپ کے گھر نہیں کرتا تھا نہ میں کسی جنگل بیا بانا چاہ ملا پا نہ آخر رکھے کھان کرے گا میرا مدینہ کا تاجدار ہے موت نصیحت کرنے والا کافی ہے بس دوڑ دو نہیں جنو موت جیسی بلان سامنے کھڑی ہے اور کب اللہ رسول دا دشمن بنتا اس واسطے فکر کر اپنی آخرت اللہ دے قرآن نے تین یہ شاید سمجھائی جب تھی اتر تیر آخر بن گیا لیکن قرآن دی فکر آخرت نہیں آئی قرآن دی تابے نہیں آئی یہ قرآن قیامت دن سامنے آ جائے گا اللہ نو فرما عرض کرے گا یا مولا اے میرا سی مخالف میں آخر سا اے حدیث پال سامنے پی مات میں اپنی طرف کرنا اے حدیث کی کتاب سامنے آخر یا اللہ اے بندہ میں کچھ آخر سا اے کچھ کردہ سا میرے امٹ چلتا رہا ہے میرے فرد لوڑا رہا ہے اللہ فرمائے گا کی چاہنا ہے یا اللہ میرے سبرد کرے چپ جہانم چلا جاؤ یہ قرآن جہنم لائے جائے گا. اے ہوئی قرآن آئے گا ایک ہافے قرآن گا آ گا یا مولا یہ رات جاگتا دنو رکھتا سی دن رکھ سر میرے پورے کر دا سی میں دنیا ہی بڑا کے رکھا ہے یا اللہ میں حق دے اللہ فرمائے گا کی کرنا ہے یا اللہ میرے سپرد کر فرمائے گا جاؤ ہاتھوں پھاڑ کے جنت لائے جاؤ نہ ہر عالم کی تعریف ہے نہ ہر حافظ کی تعریف ہے اسلام میں ایک ہی شرط ہے عمل عمل عمل اللہ میری اچھا اچھا ووٹ کے بدلے جنت مل سکتی ہے تفصیل سے بیان کرے ووٹ ہے خود لانت لانت کے ساتھ جنت ووٹ خود شریعت مستفا نت ہے اللہ پتہ نہیں رات لبنیا چلے میں روزانہ بولنا روزانہ دے میں اللہ نے مہربانی ساری رات سفر کر سو اپنے آئے تھے رات کہیں گھنٹے میں مہربان کو ہو گئے تین ہو گیا پروار نہیں ہوئی میں بخار ووٹ کے بدلے چاہا میں بال فرما کر سدارت بنایا خوب آزادی نے لانا ہے ووٹ اسلام میں کوئی ووٹ سوٹ نہیں ہے گیارہویں شریف کے نام پر سارا دن اسپیکر میں چندہ ماننا جائزہ یا نہ جائزہ اسلام کو اسلام کو ایسی کی کوئی ضرورت نہیں جو سپیکر کھول لیا تو ساری دیہی بے قدر کیتی رکھا کرکٹ کی گل آئے تو فوراً بجٹ پاس ہو جاوے اگر فلمہ کنجر کی گل آئے تو بجٹ پاس ہو جاوے جب گل آئے ہوں گیارہویں شریف کی تو ہوں جناب چندا پر کٹا کرو جی میں اگلے دن گیا سڑک مس... کے اتنے بندے پیچھے مسیح چنڈا پائی جاؤ مسیحت چنڈا پائی جاؤ میں خدا کا نام یا آئی مسیت نہ ہی بنا چنگیا جڑا دین دلیل کرنا پھرنا اللہ نے یہ مسیت نہیں کوئی لوگ ہاں ایسا ضرور ہے مسجد تو سکو بھائی یار کل یارویں جن حصہ پاؤنا بسم اللہ اگر تو احسان بابت کو چادر مبارک دیے کہ نہیں مبارک حضرت حسان بن کو دیا ہے لیکن حسان ثابت اور شاعری دو طرح کی ہوتی تھی ایک طرف نبی کی, کی مدمت کرتے تھے اور آج کے شاعر کافروں کی مدمت کی طرف تو آتے نہیں انسان چاند پر پہنچا ہے یا نہیں جھوٹ ہے سراسر جھوٹ ہے آسمان کے دروازے کسی کافر کے لیے نہیں کھلتے آسمان کے دروازے اللہ کے پیاروں کے لیے کھلتے ہیں یہ میرے پاس اخبار غالم اب بھی پڑا ہوگا یلغار اخبار میں آیا تھا کہ دل کے سنگ ایک خلائی شاہجبان ہے اس نے کتاب لکھی ہے ہم چاند پر نہیں گئے تو انگریز خود کہتے ہم نہیں گئے کچھ گئے جائز جا نہیں کونڈے وہ جائے جا جو جا. جا. پکاؤں. پکاؤں. جو ہے جو سر آم کے جا پکایا جائے جا سکا سر آم پر پلیٹ جائے تو کھلے آم سرآم کھوایا جائے ہلور سارے صحابا نواب بخشیا جائے کونڈے جڑے چ پکاؤ کونڈے بند کر کے کھاؤ کوئی ویخ نہ لو وہ پتر نہ چاہیے باہر اے کونڈے ایمان دے کنڈے ایمان دہڈا کرنے والے کوئی نہیں نماز مومن کی میراج ہے نماز مومن کی مہراج ہے حضور سید عالم صلی اللہج کی رات نصیب ہوا مومن کو قرب نماز میں نصیب ہو گیا <مدین> مدینہ کا <مسطور> <شارہ> <مسطور> کوئی حوالہ نہیں اس حضرت لوگ بیٹھے آیا حضرت بھی ہزار نے چاد مبارکیے ماری سی محمد پنا وہ تشریف لیا رہے نے صدارت میری تقریر تعلیم آ رہے ہیں جن میں